کیا گناگار امتی قبر میں تلاوت کر سکتا ہے گناگار امتی قبر میں تلاوت کر سکتا ہے ہاں یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن البتہ یہ ضرور ہے اور یہ صاحبہ کرامدوان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ایک جگہ ہم نے خیمہ کاڑا تو اندر سے وہ قبر تھی کسی کی جو ہموار تھی اندر سے سور ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی انہوں نے حضور علیہ السلاط سلام سے کہا تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی قبر میں بھی تلاوت کرتے ایسا ثابت ہے